السّلام ورحمن ورحمۃ اللہ و رحمۃ الحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ احسنگ مجی تمام خان بلان گرامی اور میران شاہ مجیو خان گرامی باقی طام سامعین سلامت کرتے ہیں اور ہمارے سلسلہ در کتابی خاوت میں سے باب نمبر باون باب و شہام وراثت کے اقسام میں سے اس کے تاب سیلاب میں سے دوسرا باب ہے تو اس میں سے دو درس ہو گیا اور آج تیسرا اور آخری درس ہے اس باب کا تو اس سلسلے میں کل ہمارا بات چل رہا تھا کہ نصف جو ہے کن کن کے دوسرے کون سے حصوں کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے اس کی مختصر صورتیں بیان کرتے ہوئے ابھی جو ہے تیسرا درس پیج نمبر تین سو اٹھاون پہ شروع پیراگراف سے شروع ہی یہاں فرماتے ہیں وہ یش تمیو ایزن معلح فرماتے ہیں اسی طرح جو ہے نصف کا حصہ دار سلس کا دو ایک بر تین حص کا حصہ دار کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں جیسے مثال دے رہے ہیں یعنی ایک ساتھ ایک بیٹا دو لے جا رہے ہیں ایک آدھا حصہ دوسرا ایک بیٹا تین تو ان دونوں کے آپس میں ایک ایک ہاں یہ دونوں ایک ہی معیت کے والد بن سکتے ہیں جیسے کل عمی وزدو جی ہے جیسے ماں اور شوہر تو کی اولاد فرض یہی بننے والے کا اولاد نہیں ہیں ہاں جی مؤلات نہیں وہ کہ بیوی فوت ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی بیوی فوت ہو رہا ہے اور اس کے وارثین میں اس کی ماں ہے دوسرا شوہر ہے اب چونکہ اولاد نہیں ہے اس لیے ماں کا حصہ ایک بڑے تین ہے اور چونکہ اولاد نہیں خاتون کا اس لیے شوہر کا حصہ ایک بڑے دو ہے لہٰذا فرماتے ہیں فائنسل سفا ایک بڑے دو ایک بڑے تین لل عممی تیسرا حصہ اس خاتون کی جو کا ماں کے لیے ورنص اور آدھا حصہ جی شوہر کے لیے اس طرح تقسیم ہوگا اسی طرح ویشت میزن یعنی نصوب جمع ہوتے محسوس سی ایک بٹے چھ کے حصہ لے جانے والے کے ساتھ بھی نصب ایک بٹے چھ کے ساتھ بھی چھٹا حصے کے وارث کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہیں یعنی ایک بٹے دو اور ایک بٹے چھ بھی ایک جگہ پر ایک ساز کے وارث بن سکتے ہیں ان کے حصہ دار جیسے کل بنتی والی کل بنتی والم یہاں پر جو ہے بیٹا بہت ہو رہا ہے مثلاً بیٹا بہت ہو گیا اور اس کی جو ہے ایک بیٹی है बिन ایک ہی بیٹی ہے اور ماں ہے تو چونکہ ایک बेटी بیٹی ہے بیٹی ورنہ اولاد ہے مرنے والے کی اولاد ہونے سے ماں کا ایک ورشے ایسا مل جاتا ہے تو ماں کا ایک بڑی شہ بی کو آدھا نسوخ تو پر ماد فائن نہیں سوچ سکوں کہ ایک بڑشے للو میں ماں کیسا ہے چوں کہ مرنے والے کا اولاد ہے اس کے بیٹے کا ورنس اور آدھا جو ہے لل بنتی بیٹی کا چونکہ ایک ہی بیٹی ہے لہذا اس تو یہ جو ہے وہ صورتیں تھیں جس میں نصب کون کون سے حصہ داروں کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے ابھی آگے فرماتے ہیں وروب ور ہو ایک بڑے چار کا حصہ دار جو ہے دوسرے کون کون سے حصہ داروں کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اور وروب ایک بڑے چار کا حصہ دار یشتمیو جمع ہو سکتے ہیں معاسل حسین دو بٹے تین کے حصہ دار کے ساتھ یعنی ایک کو ایک بڑے چار حصے ملے گا کل ترکے میں سے چوتھا حصہ ملے گا دوسرے کو کل ترکے میں سے دو بٹا تین ملے گا دو تین ملے گا تو یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں جیسے کا زوجی ہاں جی, جی، والنتے ہی جیسے یہاں اب جب زوج کے لفظ آتا ہے نا تو آپ فور ہے جو فوت ہو گیا وہ زوجہ ہے تو یہاں بیوی بی فوت ہو گیا اس کے وارثین میں تو ایک شوہر ہے دوسرا دو بیٹیاں ہیں تو چونکہ اولاد ہے لہذا شوہر کا ایسا ایک بٹا چار چار ہو گیا چوتھا ایسا رب ہو گیا اور دو بیٹیوں کا حصہ جو ہے دو بڑے تین ہے لہٰذا چوتھے حصے کا ایک بڑے چار کا حصہ دار جو کہ جوش ہے دو بیٹیوں کے ساتھ جمع ہو گیا اور دونوں کو پورا حصہ مل رہا کوئی کمی نہیں آ رہا تو فائنل روبہ جو ہے ایک بڑے چار دو جی شعار کو ملے گا وہ سلسینی دو بڑے تین لل بنتین دونوں بیٹیوں میں تاثر ہوگا ایک مثال دوسری مثال اسی کی یعنی روبہ جو ہے جمع ہو سکتی ہے اسے سرسین کے ساتھ دو پڑتی ہیں اس کی دوسری مثال وکر زوجتی و نقطین یہاں پر جو ہے ایک بندہ پھوترا گئے کہ ہاں جی زوجت شوہر پھوترا جب زوجہ کلب ساتے ہیں آپ سمجھ میں آنا چاہیے جی شوہر فوت ہو گیا زوز پھوت ہو گیا زوش پھوت ہو گیا اس کے وارثین میں ایک بیوی ہے دو بہنیں ہیں اولاد نہیں ہیں اس کا ہاں جی تو دے بیوی دو بہنیں ہیں تو جب دو بہنیں ہیں اسے زیادہ ان پیسہ دو پڑتی ہیں اور چونکہ وہ اولاد نہیں ہیں لہٰذا بیوی کا حصہ ہے ایک بڑے چار لہذا جو ہے فائنہ روح آپس ایک بڑے چار جو ہے لسٹ ہو جاتے بیوی کو ہوگا چونکہ اس بننے والے کے اولاد نہیں ہیں چونکہ والد بہن بنا بس بسین اور دو بڑے تین لینوختین دو بہنیں کا حصہ ہو جائے گا تو معلوم ہوا روح جو ہے وہ ایک بڑے چار کا حصہ دار ایک بٹا دو بڑے تین کے حصہ دار کے ساتھ بھی جمع ہو سکتے ہیں اور دو بڑے کے ساتھ جمع کے انہوں نے دو مثالیں پیش کیا مسجد فرماتے روپ ایک بٹے چار کا جو حصہ دار ہے یہ جمع ہو سکتے معصل سے ایک بٹے تین کے حصہ دار کے ساتھ بھی جمع ہو سکتے ہیں ایک بٹ تین کے حصہ دار کے ساتھ بھی جمع ہو سکتے ہیں جیسے کز و جتی یہاں بھی جو ہے بیوی فوت ہو گئی ہیں بیوی فوت ہو گئی ہیں تو یہاں پر جو ہے ماں ہے مانگ ہے اور شوہر ہے کیونکہ اس کے کی اولاد نہیں ہے لہٰذا ایک برتن جو ہے کو مل جائے گا اور باقی نصف جو ہے وہ شوہر کو مل جائے گا ساری بھی باقی جو ہے ایک بڑا شبہ ہو گیا زوجتی والے شوہر فوت ہو گیا زوج چونکہ زندہ ہے تو شوہر فوت ہو گیا اور اس کے اولاد نہیں ہے شوہر کا اولاد نہیں ہے تو لہٰذا جو ہے اولاد نمبر سے بیوی کو ایک بڑا ملے گا زیادہ ایسے منع اقبال ملتا تھا ایک بٹے چار اور چونکہ اولاد دونوں میں سے ماں کو ایک بٹے تین تو جیسے کہ جو ہے فرماتے ہیں فائل نہ روح آپس ایک بٹے چار جو ہے لیز ہو جاتی ہے کیونکہ ماننے والے کا اولاد نہیں ہے ہاں جی تو لہٰذا ایک بڑے چار بیوی کو ملے گا وہ سلط لمی اور دو ایک بٹے تین ماں کو ملے گا تو اس طرح جو ہے معلوم ہوا ایک بڑے چار کا حصہ ایک بٹے تین کے حصہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے جیسے شوہر تو اولاد نان میں ماں کو ایک بڑے تین بیوی کو ایک بیٹے چار دونوں کو پورا پورا حصہ ملنے ملے گا ہاں اور تھوڑا سا بچ جاتا ہے وہ ماں کو مل جاتی ہے وہ یہ اسٹمی ماسوز سے فرماتے ہیں ایک بڑے چار جو ہے ربو ربو جمع ہو جاتی ہے ایک بڑے چھ کے ساتھ بھی سوز کے ساتھ بھی ایک بڑے چھ کے حصے دار کے ساتھ بھی اس کے مثال فرما جیسے کا زو جن و امن و بن تین سات یہاں وارث ہے جب زوج کا لحب آ گیا تو آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے یہاں پر بیوی فوت ہو گئی ہے زوج وارث ہے تو اشاع سے اس کی بیوی فوت ہو گئی ٹھیک ہے جی تو شوہر اس کا وارث ہے ماں وارث اور ایک بیٹی وارث ہے اب چونکہ بیٹی ہے اور تو یہ سمجھو اس خاتون کی وارث میں اولاد ہے اولاد ہونے کی سوچ میں اب شوہر کیسا کتنا ہے ایک بڑے چار ہے ماں کا کیسا ایک بڑی چھ ہے ہاں جی اور باقی جو ہیں اور ایک بیٹی کا ایسا جو ہے نصف ہے نصف ہے اس کا تو یہاں پر فرماتے ہیں اس کے غصہ ہوا وہ اشتمیز معاسوس ایک بڑے شے کے ساتھ کا دو جن و ام و بن تن ایک بیٹی ہیں تو ایک بڑے چار شوہر کا ایک بڑے چھ ہاں جی ماں کا اور ایک بڑے دو بیٹی کا وہ کا زو و اختن لمن اور اسی طرح اس کی دوسری مثال جو ہے یہاں جہ ہاں جی یہاں پر بھی شوہر بہت ہو رہا ہے ہاں جی ہو رہا ہے اور اس کی جو ہے اولادنی ہے نہیں ہے اور اس کی جو ہے اخیافی بہن ہے وہ بہن جو ان کا اس کے ساتھ ماں ایک ہے اخیافی بہن ہے تو سرد میں چونکہ اولاد نہیں لہٰذا زوجہ بیوی کو ایک بڑار ملے گا اور اخیافی بہن جو کہ ایک ہے اس کے اس اس ہاں مرنے والے کا جو بہن ہے لیکن ماں ایک ہے ماں کی طرف سے بہن ہے باپ دونوں کا الگ الگ ہے تو اس ایک بہن اور بھائی اگر ہو تو ان کو چھٹا حصہ ہے لہذا بیوی کو ایک بڑے چار حصہ ہیں اور اس ساقیافی بہن کو ایک بڑے چھ حصہ ملے گا اب آگے فرماتے ہیں یہ ایک بڑے چار جو ہے ولا یا اسٹمی معصوم نے ایک بڑے چار ایک بڑے آٹھ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے کیوں اس لیے کہ جو ہے ایک بڑے چار جو ہے بیوی کا حصہ ہے مرنے والے کو اولاد نہ ہونے کے ساتھ میں انشوار بہت ہوا ہے اس کا اولاد نہ ہو تو بیوی بی کو ایک بڑا آٹھ ہے سال اولاد ہو تو ایک بڑا آٹھ ہے اولاد نہ ہو تو ایک بڑا چار ہے لہذا جو ہے ایک بڑے چار اور ایک بڑا آٹھ جامع نہیں ہو سکتے کیونکہ اولاد کا ہونا اور نہ ہونا دونوں ایک ساتھ میں وہی اولاد ہے تو بیوی بی کو ایک بڑا آٹھ ملے گا یا اولاد نہیں ہے تو بیوی بی کو ایک بڑا جی چار ملے گا دونوں جامع نہیں ہو سکتے اس لیے فرمایا روب کو جو ہے رخ کا حصہ ایک بڑ چار کا حصہ ایک بٹا آرٹ کا حصہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ایک بڑا چار ایک بڑا آٹ جمع نہیں ہوگا کیونکہ یہ دونوں جو ہے بیوی کا حصہ بنتے ہیں شعر کے اولاد ہونے اور نہ ہونے میں اولاد نہ ہو تو ایک بڑ چار بیوی کو اولاد ہوتے تو آ لہٰذا یہ دونوں ایک ساتھ جمنی ہوا اس طرح بھرماتے ہیں وَيَشْتَ ہیں ایک بٹا آرٹ کا جو جو بیوی کا یہ باقی اولاد شوہر کا اولاد ہونے کے سر بیوی کا حصہ ایک ہے تو یہ ایک بڑا دوسرے کون سے کے ساتھ جمع ہو سکتے یا نہیں اسے تو بتا رہے وہی اشتما سمن ایک وڈا آٹھ کا جو حصہ دار ہے جو کہ بیوی ہے شوہر کا اولاد ہونے کے بیوی کا ہے تو یہ ایک بڑا آٹھوں حصہ ماسلوسین حصہ لے والے دو بٹے کے دو تہائی کے حصہ کے ساتھ جمع ہو سکتے جیسے کل زی ولبناتی ہاں جی جیسے شوہر بہت ہو گیا اس کے وارثین میں جو ہے بیوی ہیں اور بیٹیاں ہیں جو بناتے ہیں دو سے دو یا دو زیادہ بیٹیاں ہیں تو چونکہ اولاد ہیں شوہر کے لیے اس ماننے والے شوہر کے لیے تو بیوی کو ایک بڑا اور دو بٹے تین جو ہے باقی بیٹیوں کے لیے تو لہٰذا ایک وڑ آٹ ایک بیٹا دو بٹے تین کے ساتھ جمع ہو گیا فین سمن لیز ہو اور ایک بڑا بیویکا و سلو سینی لیز بناتی اور باقی دو بٹے تین جو ہیں ایسا دو تہائی ایسا بیٹیاں کو ہو جائے گا اس طرح فرماتے ہیں ایک بٹ آٹھ وہ معٹ ایزن ایک بٹ آٹھ جو ہے ایک بٹے چھ کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہیں اس کی مثال کا مال لو ضم اس سابقہ مثال میں اگر ضمہ کریں اس کے ساتھ جمع اکٹھا کریں غلزوج و البنا جو پہلی صورت ہے اس پہ عموماً ماں کو بھی جمع کریں ہاں جی تو مسئد یہاں پر شعر بہت ہو گیا اس کے وارثین میں بیوی ہے اور کئی بیٹیاں ہیں دو سے دو سے زیادہ اور ماں ہیں تو اس سب میں آپ کو حکومت اولاد ہے تو پھر بیوی کو ایک بڑا اور ایسا ماں کو ایک بڑا شے سے ملے گا تو ایک سر کے ساتھ جمع ہو گیا باقی دو بڑے دین بنات کا ہو گیا بیٹیوں کا ہو گیا اب تشریقہ نہیں بس ایک بڑا زو جہ بی کا ایسا ہوگا وسو اور ایک بڑے شے لم ماں کا ایسا ہوگا کیونکہ اولاد ہے تو مرنے والے کا ماں کو ایک بڑے شہ ملتا ہے وس اور دو بڑے تین دو تہائی لل بناتے بیٹیوں کا ایسا بنے گا جو دو یا دو سے زیادہ ہے تو یہ جو ہے ابتاب کو آٹھواں ایک بڑا سلسین کے ساتھ جمع ہونے کی اور سد اس کے ساتھ جمع ہونے کی آپ کو مثالیں دے دیا فرماتے ہیں یہ ایک بڑا آرٹ جو ہے ولا اشتمی معصلس ایک بڑا آرٹ کا جو حصہ دار وہ ایک بٹے تین کے حصہ دار کے ساتھ جمع نہیں ہوگا تو اس لیے کہ ایک بڑا آرٹ جو ہے بیوی کا حصہ ہے شوہر کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں اور اسی طرح جو ہے ہاں جی اولا سوری ایک بڑا آرٹ بیوی کا حصہ ہے شوہر کا اولاد ہونے کی صورت میں اور سلس جو ہے ماں کا حصہ ہے اس مرنے والے کا اولاد نہ ہونے کے صورت میں تو اولاد ہونا اور نہ ہونا دونوں جمع تو نہیں ہوگا لہذا ایک بڑا آٹھ جو بیوی کا حصہ ہے اولاد شوہر کو اولاد ہونے کے صورت میں اور ایک بر تین ماں کا حصہ ہے اس کے بیٹے کا اولاد نہ ہونے کے صورت میں لہذا ایک بڑا آٹھ اور ایک بر تین جمع نہیں ہوگا کیونکہ جو ہے اولاد ہونا اور نہ ہونے دونوں صورتوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوگا یا اولاد ہے تو چیز بھی بیوی کو ایک بار ملے گا ماں کو ایک بار چھ ملے گا پھر ایک بٹا نہیں ملے گا اور اگر اولاد نہیں ہیں تو پھر بیوی کو ایک بیٹا آٹھ نہیں ملے گا ایک بیٹا چار ملے گا ماں کو جو ہے ایک بیٹا تین ملے گا لہذا سمن اور سلوس ایک ساتھ جمع نہیں ہوتا اب جو ہیں آخر فرماتے ہیں ولا یس آخر فرمان ایک کیا ہی ایک كیائی جامعیوں سے محسوس سے ایک بٹے چھ كے احسدار كے ساتھ یہ بھی ابھی تو سابقہ حالت جو مطالب آپ نے كہ لیا اس كو سامنے رکھیں تو یہ بھی آپ سمجھ جائے گے ایک بٹے چھ ایک بٹے تین بھی ماں كا حصہ ہیں بعد صورتوں میں اور ایک بٹے چھ بھی باد صورتوں میں ماں كا حصہ ہے ہاں جی تو ایک بٹے تین ماں كا حصہ ہے یہاں بیٹا یا بیٹی فوت بہت ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کے وارثین میں جو ہے اگر اس کا کوئی اولاد نہ ہو تو ماں کو ایک بٹے تین ملے گا پھر ایک ہاں اور اگر اولاد ہو تو ماں کو ایک بٹ چھ ملے گا لہٰذا اولاد ہونا اور نہ ہونا دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے جیسے اوپر والی مثال میں بھی ایک بٹ آٹھ ایک بٹے تین کے ساتھ جمع نہیں ہوا ایسے ہی ایک بٹے تین ایک بٹے چھ کے ساتھ بھی جمع نہیں کیونکہ یہ دونوں ماں کا ایسا ہے دینسل جو ہے ایک اولاد نہ ہونے کی صرح میں بیٹے کا بیٹی کا ماننے والے بیٹا ہے بیٹی بہت ہو چکا ہے اور اس کا کوئی اولاد نہ ہو تو ماں ایک بار تین ہے اور اگر ان کے اولاد ہو تو ماں کا ایک بار شھ ہے اور لہذا اولاد کا ہونا اور نہ ہونا دونوں خرچ تو ایک ساتھ جمع نہیں ہوتا نا اولاد ہے تو ایک بار شھ ملے گا پھر ایک بار تین نہیں ملے گا یا اولاد نہیں ہے تو پھر ایک بار تین ملے گا ایک بار چھ نہیں لہٰذا یہ دونوں چونکہ دونوں مانگ ایسا ہے دو مختلف فرض کے سورج میں لہٰذا سلس اور سلس بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں تو ازن گرم یہ باب و کے جو ہے یہ چھ جو قرآن پاک سرحیتوں کی روشنی میں جو نصوص سے حساس تھے ایک بٹے دو ایک بٹے چار ایک بٹے آٹھ ایک بٹے دو, بٹے تین, دو ایک بٹے تین اور ایک بٹے تین اور ایک بٹے شے اور یہ بھی آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا نصب و شاع لوگوں کا حصہ ہے یہاں کون مرے تو نصب کن کو ملتا ہے ربع کن لوگوں کا حصہ ہے سمن کن لوگوں کا حصہ ہے سلطان کن کا حصہ ہے سلو کن کا حصہ ہے سفا اور کون سا حصہ نصب کی ساتھ کن کن صورتوں سے جمع ہو سکتی ہے ربع کون سی صرتوں سے جمع ہو سکتی ہے سمن جو ہے کون سی شرطوں سے جمع ہو سکتی اور کون سے جمع ہو سکتے نہیں سکتے ان سب کے تفصیلات الحمدللہ للہ آپ نے پڑھ لیا تو اس طرح جو ہے باب و جو کہ ورثت کا دوسرا باب تھا وہ بھی آپ نے پڑھ لیا اور اس باب کا یہ تیسرا اور آخری درس ہے اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کال جو ہے اس فکر الحبت کا جو ہے باب نمبر ترپن باب الحجب ہے حجب انل عرص یہ باب جو ہے آخری باب ہے فق الحمد کا ترپن نمبر دا باب اور یہ انشاءاللہ شاء کال ہم شروع کریں گے اور یہ بھی زیادہ زیادہ دو یا تین درسوں میں کمپلیٹ ہوگا اور یہ باپ سمجھنا مشکل ہے سابقہ باب کی روشنی میں ان کو آپ نے سمجھا تو یہ باب آسانی سے سمجھ آ جائے گی ہاں جی تو یہ منوی تو انشاءاللہ دو درسوں میں ہمارا فکر الحمد الحمدللہ للہ جو ہے کلیئر ہو جائے گا ان